ان الحمد لله والصلاه على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين و اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ولاۃ القو بے اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو الت القات ہلاکت میں و اور نیکی کرو ان بے شک اللہ یحب المحسنین پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو تو پیچھے مسلسل احکام بیان ہو رہے ہیں پچھلے ركو کے اندر کچھ بنیادی چیزیں بیان ہوئی تھیں جو جہاد سے متعلق تھیں اس سے پیچھے رمضان کے روزوں کی فرضیت اور روزے کے مسائل احکام ان کا بیان ہوا تو اسی تسلسل میں چونکہ جہاد بیان ہو رہا تھا تو یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے و انفقوفی سبی اللہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جہاد کا ایک بہت بڑا حصہ انفاق میں کے ساتھ وابستہ ہے جس طرح جانوں کی قربانی جہاد میں ہوتی ہے اور اس کے بغیر جہاد نہیں ہوتا باتوں سے جہاد نہیں ہوتا دشمن زیر نہیں ہوتا اسلام کے غلبے کے رستے استوار نہیں ہوتے جب تک جانیں قربان نہ ہوں تو اسی طرح جانوں کے ساتھ ساتھ مالوں کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے تو قرآن مجید میں اکثر و بیشتر آپ جب جہاد کا ذکر آئے گا کتال کا ذکر آئے گا تو جانوں کے ساتھ مال کی قربانی کا بھی ذکر آئے گا تو اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرو اللہ اکبر اور عموماً قرآن مجید میں فی سبیل اللہ جہاں بھی آیا ہے سوائے چند ایک مقامات کے اکثر و بیشتر فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے یا جہاد کے علاوہ ہجرت پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے یعنی فی سبیل اللہ کی اصطلاح ہجرت کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے ویسے بھی ہجرت اور جہاد کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے جہاد کرتے ہی وہ ہیں جو اپنے علاقے چھوڑ سکتے ہیں گھر بار کی قربانی دے سکتے ہیں کاروبار چھوڑ سکتے ہیں وہی لوگ جو ہے نا وہ جہاد بھی کرتے ہیں تو گویا کہ ان کا ہجرت کا اور جہاد کا آپس میں بھی بڑا گہرا تعلق ہے تو قرآن مجید میں فی سبیل اللہ کی اصطلاح یا جہاد کے لیے استعمال ہوئی ہے یا ہجرت کے لیے استعمال ہوئی ہے اور دونوں آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں تو یہاں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے گویا کہ جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں ولاۃ القوب عیدی کم الکا اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں یعنی اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے نہ جاؤ بلکہ اپنا بچاؤ کرو ہلاکت میں جانے جانے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں دھکیلنے سے بچو تو یہ آیت اس کے بارے میں یعنی بڑی واضح طور پر ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نادر ہوئی قسطنطنیہ میں تھے رومیوں کے ساتھ مارکا ہوا تو رومیوں نے بہت بڑی بہت بڑا طاقتور گروپ جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے کے اندر کھڑا کیا تو مسلمانوں نے بھی مقابلے کے لیے اپنے بہترین جنگ جو پیش کیے تو ایک مجاہد صفوں کو چیرتا ہوا اور مارتا ہوا بہت دور اندر تک داخل ہو گیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ جی اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا بھائی جب اکٹھے تھے تو اکٹھے جگہ آگے بڑھتے تو یہ اکیلا ہی چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا تو اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا تو ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہو چونکہ اس مارک کے کے اندر موجود تھے رومیوں کے ساتھ اس مقابلے میں موجود تھے تو کہنے لگے اور اس کے کہنے والے نے یہی آیت پڑی کہ بھئی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور یہ تو صفوں کو چیرتا ہوا اس اکیلا ہی اس طریقے سے دشمن کے اندر گھس گیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا تو اس عیسائد کا حوالہ دے کر لوگوں نے کہا کہ اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا جب کہ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں ولاۃ القوب عیدی کو مل تعلق کا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو ابو یو بنساری رضی اللہ تعالیٰ ہو فوراً بولے کہنے لگے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو یہ آیت تو ہمارے بارے میں انصار صحابہ کے بارے میں یہ آیت نادل ہوئی تھی ہوا یہ تھا کہ ہم اپنی ساری مصروفیات اپنے مال و تجارت اور گھر کے مسائل اور سب کچھ چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے جہاد جاری تھا ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ لیا اور اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی اپنی دکانوں اپنی تجارتوں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی پھر جب اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت دی فتوحات ملنا شروع ہو گئیں کامیابیاں ہو گئیں دشمن زیر ہو گیا تو پھر ہم نے آپس میں انصار نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ اب تو اسلام آہ, اسلام بالکل غالب ہو چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزت ملی ہے اسلام کو بڑی عزت ملی ہے اور دشمن جو ہے وہ منہ پھیر گیا ہے زیر ہو گیا ہے تو پھر اب ہمیں واپس اپنی تجارتوں کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے جو کام ہم چھوڑ بیٹھے تھے اپنے مالی و مور کو درست کریں اپنے ذاتی معاملات کو اپنے گھر بار کو اپنی ہر چیز کو اس کی طرف اب توجہ کریں یہ کام تو جہاد والا تو ہو گیا ہے اسے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا موقع دیا حصہ لینے کا اب کچھ گنجائش مل گئی ہے تو اب ہم جہاد چھوڑ کر اپنے باقی امور جو ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائیں تو جب فرماتے ہیں ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے یہ مشورہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نادل کی وَلَا تُلْقُوا بِعِدِّكُمْ مِلَتْ تَحْلُقَاتِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ پر ہمارے اس مشرے پر اس کو ناپسند کرتے ہوئے ہمیں سمجھایا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو کہ جہاد چھوڑ کر تم اپنی تجارتوں کی طرف اپنے مالی امور کو درست کرنے کے لئے اپنے گھر بار پر توجہ کرنے کے ل تم جہاد چھوڑ کر یہ کام کرو یاد رکھو اگر تم نے جہاد چھوڑا تو ہلاک ہو جاؤ پھر تمہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا تو کہنے لگے کہ یہ آیت تو ہمارے بارے میں نادل ہوئی ہے تو ہم جانتے ہیں اس کے مفہوم کو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی اکیلا ہی یعنی دشمن کی سف سفوں میں گھس کے چیرتا ہوا ان کو مارتا قتل کرتا ہوا اور پھر جا کر شہید ہو جائے اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا تھا کہ اگر جہاد کو چھوڑو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا تم اپنے مالوں اپنی تجارتوں اپنے کاروباروں کے اندر مصروف ہو کے جہاد کے ترک کرو گے تو دشمن تم پر مسلط ہو جائے گا تمہارے علاقوں پر تمہارے جب علاقوں پر قابض ہو گیا تو کہاں گئے جائیں گے تمہارے کاروبار کیسے درست ہوں گے تمہارے مالی امور کیسے بچے گی تمہاری عزتیں اور کیسے تم اپنے گھروں کو سنوارو گے تو جب دشمن اس طریقے سے کسی علاقے میں غالب ہو آ جائے مسلط ہو جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچتا یہ ہے اصل میں ہلاکت تو شہادتیں مسلمانوں کی ہلاکت نہیں ہے قربانیاں مسلمانوں کی ہلاکت نہیں ہے جہاد کی وجہ سے اگر حالات مسلمانوں پر تنگ ہو جائیں مشکلات بڑھ جائیں جیسے آج جہاد کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر یقیناً مشکلات ہے کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر خاص طور پر مسلمان علاقے ہمارے اس وقت ملکوں کے معاملات جہاد کی وجہ سے بہت دشواری کا شکار ہیں سعودی عرب اس وقت شدید مشکلات سے دو چار ہے اور بنیاد مسئلہ جہاد ہے پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے اور جہاد کے اندر جو صحیح منہج پر جہاد کرنے والے لوگ ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں تو یہ مشکلات تو ہوتی ہیں لیکن یہ مشکلات اور ان مشکلات میں قربانیاں دینا جانوں کی قربانیاں مالوں کی قربانیاں یہ تمہارے لیے کسی ہلاکت کی بات نہیں ہے نہ نقصان کی بات ہے نقصان تو تب ہوگا جب تم جہاد کو چھوڑو گے اور دشمن تم پر غالب ہوگا اور غالب ہونے کے بعد نہ تمہاری عزتیں بچیں گی غلامیاں تم پر مسلط ہو جائیں گی تمہارے کاروبار تمہاری حکومتیں تمہارے نظام ہر چیز دشمن کے قبضے کنٹرول میں ہوگا تو یہ کیفیت ہے جو تمہارے تمہارا اصل نقصان ہے اس نقصان سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچانا چاہتا ہے اور اس نقصان سے بچانے کے لیے تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو اللہ کی راہ میں جہاد کر کے قربانیاں پیش کرو اللہ کی راہ میں نیک عمل سبحان اللہ احسنو احسان کرو احسان نیکی نیکی کی سب سے اعلیٰ شکل جو ہے اس کو احسان کہتے ہیں اور نیکیوں میں سے نیک امال میں سے جہاد سب سے بڑا نیک عمل ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ دلہ نی علا عمل ان الجہاد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو جائے تاکہ ہم وہ عمل کریں اور ہمیں جہاد جیسا ثواب مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجے میں کوئی ایسا عمل نہیں پاتا کو جو جہاد کے برابر ہو سکے میں اس کی خبر تمہیں دے کے یہ ترغیب دوں کہ وہ عمل کر لو تاکہ تم جہاد کے برابر ثواب لے لو تو اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں میں کوئی ایسا عمل نہیں پاتا جو جہاد کے برابر ہو جہاد سے بہتر نہیں جہاد کے برابر ہو اجر و ثواب کے اعتبار معاملہ اجر کا ہو رہا ہے اجر کا ہو رہا ہے کہ جو اجر میں برابر ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں میں نہیں پاتا تو یہ گویا کہ جہاد ہی سب سے بڑا نیک عمل ہے اور اس جہاد کو اس عمل کو پھر خوبصورت طریقے سے کرنا سبحان اللہ احسان کی کیفیت اس جہاد میں باقی اعمال میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے اور جو لوگ نیک عمد. نمازیں تو سب پڑھتے ہیں اسی طرح صدقے بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. لوگ نیک عمل کرتے ہی ہیں لیکن ایک بندہ ہے کہ اس کے ہر عمل میں خوب... عمل میں خوبی اتنی کمال درجے کی ہے کہ اس کا عمل احسان کے درجے کو پہنچا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا احسان کا معنی انتاب الد اللہ کا انّا کا تراہ فلم تکن ترا ہو فعلم ہُو یر جب جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ سے احسان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے یا یہ نہیں تو یہ یقین رکھ کے اللہ تجھے دیکھتا ہے جب یہ کیفیت ہو اور بندہ اتنے اخلاص کے ساتھ عمل کرے عبادت کرے اللہ کی تو یہ احسان ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ نیک اعمال کے اندر بندہ بڑا ہی اخلاص پیدا کرے بڑا ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کو پیدا کرنے کی کوشش کرے ہاں جی تو اس عمل میں یہ خوبی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے محسن محسن بندہ کب بنتا ہے محسن ایک عمل سے نہیں محسن بن جاتا یا کبھی کوئی اچھا عمل کرنے سے نہیں محسن بن جاتا محسن وہ شخص ہے جس کا رویہ نیک اعمال میں عبادات میں اس کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالی نے جو کیفیت بیان کی ہے نا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قریب ہو تو جب اس کے اندر یہ اس کا رویے میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور پھر یہ جو آیت میں ان اللہ حب المحسنینا اس سے پیچھے دو آیت دو چیزیں بیان ہوئی ہیں ایک انفاق فی سبیل اللہ اور ایک جہاد میں رغبت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو صحیح معنوں میں اختیار کیا جائے تو اس کے ساتھ بندے کے اندر احسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ خود عمل تربیت ہے انسان کو اللہ تعالی کی عبادت کے اس کمال تک پہنچانے والے ہیں انفاق بھی اور جہاد بھی یہ صرف صرف نیک عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایسے عمل ہیں کہ جن کے ساتھ تربیت ہوتی ہے جن کے ساتھ رویوں میں تبدیلی آتی ہے انسان کی سوچ بدل جاتی ہے یہی وجہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے اور بہت جہاد کرنے والے وہ تمام نیک اعمال میں باقی لوگوں سے بہت آگے ہوں یہ دیکھ لینا آپ ان کی نمازیں بہت اچھی ان کے باقی امور جہاد میں جو بہت اچھا کام کرنے والے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہمارے مجاہدین اگر آپ ان کی نمازوں کو دیکھیں ان کی تہجد ان کا اشراق سبحان اللہ ان کے اذکار نمازوں میں گری ازاری اور پھر سبحان اللہ گفتگو میں خوبصورتی رویے میں اچھائی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جہاد کی تربیت کے ساتھ بندے کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے اس کے باقی سارے اعمال امور پر ان چیزوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اور ان دو بڑے عملوں کے ساتھ انسان محسن بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے و انفقوفی صبی اللّہ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں ولاۃ القوب عیدی کم کا اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ہاں یہ ایک تفصیر اس کی نفقات بھی کی گئی ہے ایک تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی ہے کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو اپنے باقی امور پر خرچ کرو جہاد پر خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ جہاد پر خرچ کرے اور بیوی بچوں پر خرچ بالکل نہ کرے یہ مطلب بالکل نہیں ہے تو سارے مطلب اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے جس کا جتنا حق رکھا ہے وہی حق ان کو دینا چاہیے تو دونوں تفصیلیں درست ہیں ان دونوں میں تطبیق ہے جی وہ آسن اور احسان کرو نیک نیک عمل کرو نیکی کرو ان بے شک اللہ تعالی یحب المحسنین پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے نیکی کرنے والوں سے آگے جی وطم الحجب العمر لللہ اب نیا مسئلہ شروع ہو گیا بھائی کیونکہ مسائل بیان ہو رہے ہیں نا کہ تعالی فی سبیل اللہ کے مسائل بیان ہوئے اس سے پہلے رمضان المبارک کے روزوں کے مسائل بیان ہوئے اب اسی تسلسل میں اللہ تعالی حج کا مسئلہ عمرے کے مسائل یہ بھی ارکانیں اس یہ رکنِ اسلام ہے حج جو ہے اور عمرہ بھی حج کے ساتھ ہی شامل ہوتا ہے تو ایک بہت اہم عمل ہے اسلام کا جیسے رمضان کا روزہ بہت اہم عمل ہے اسلام کا کتال فی سبیل اللہ بہت اہم عمل ہے اسلام کا ایسے ہی حج بھی بہت اہم عمل ہے اسلام کا تو اب اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے وطم الحجل عمر طلّہ اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے فعن او تم پس اگر روک لیے جاؤ تم فمست پس جو میسر آئے من الحدیے قربانی سے ولا تہلق اور نہ مڈواؤ روسا کم اپنے سروں کو حتا یبلغ الحدیو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی محل اپنے حلال ہونے کی جگہ فمن کا نہ من بس جو بھی ہے تم میں سے مریض کوئی مریض او بے ہی ازن یا اس کو ہے تکلیف من راہ ہی اس کے سر میں فدیا پس فدیہ ہے من سیا من روزوں سے او صدقہ یا صدقے سے او نوسوکن یا قربانی سے فائزہ امن تم پس جب تم امن میں ہو جاؤ فمن تمتع پس جو فائدہ اٹھائے بالعمراتے عمرہ کا ال الحج حج کے ساتھ فمستئی سرا پس جو میسر آئے من ال حدی قربانی سے فمن لم یجد پس جو نہ پائے یعنی قربانی فصيام پس روزے ہیں ثلاثه ایام تین دن کے فل حج حج کے دنوں میں و سبعات اور سات روزے ہیں اذا رجعتم جب لوٹ جاؤ تم اپنے گھروں کو تل کا اشرت ان کا یہ دس روزے ہیں مکمل اہلوہ لم مسجد الحرام زال کا لمن یہ اس شخص کے لیے ہے لم یقن اہلوہ کہ نہیں ہے گھر والے اس کے حاد المسجد الحرام رہنے والے مسجد حرام کے بطخ اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ وعلمو اور جان لو ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت پکڑ والا ہے عیسائیت میں کئی سارے مسائل جو ہیں وہ حج اور عمرے کے بیان کیے گئے ہیں تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوتی ہے الحجم اللہ اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے گویا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لو تو پھر اس کو پورا کرو یہ نہیں کہ مطلب اپنی مرضی سے تم حج شروع کر لو عمرے کا احرام باندھ کے اور عمرے کا سفر شروع کر لو حج کا سفر شروع کر لو اور پھر اس کے بعد تمہارا موڈ بدل جائے تو پھر تم اس کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ یہ نہیں ہوگا بلکہ جب تم نے احرام باندھ لیا اور حج عمرے کی نیت کر لی لبیک اپنی زبان سے کہہ دیا اب اس کو پورا کرنا لازم ہے حج کا احرام باندھا ہے تو حج پورا کرو عمرے کا احرام پاندہ ہے تو عمرہ پورا کرو درمیان میں نہیں چھوڑنا اب آگے اس کی شکلیں بیان ہو رہی ہیں کہ درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے رکاوٹیں مختلف قسم کی بھی ہو سکتی ہیں دو حالتیں بڑی واضح ہو سکتی ہیں ایک وہ حالت جس میں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو رستے محفوظ نہ ہوں جنگ کی حالت ہو امن موجود نہ ہو ایک حالت یہ ہے اور دوسری حالت سفر کی راستوں کی یہ ہے کہ نہ جنگ ہے نہ مسئلہ ہے رستے امن والے ہیں لیکن انسان خود بیمار ہو گیا مثال کے طور پر یعنی اس کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ایسی کیفیت اس کی ہو گئی مرض کی وجہ سے اس کا وہ سفر جاری نہیں رکھ سکتا وہ اپنے اس عمل کو مکمل نہیں کر سکتا تو دونوں کے احکام جو ہیں اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں اس جگہ پر بھی اور باقی مقامات پر بھی تو ان دونوں کے احکام الگ الگ ہیں کہ حالت یعنی امن ہو تو کیا کرنا ہے حالت امن نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے فائن او سر تم فمس اب وہ حالت بیان ہو رہی ہے کہ جب حالت امن نہیں اور تمہیں روک لیا گیا ہے دشمن نے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ تم سفر جاری نہیں رکھ سکتے تو جب ایسی کیفیت ہو یہ رکاوٹ پیش آ جائے دشمن رستہ روک لے تو پھر وہیں پر قربانیاں ذبح کر کے سر مڈوائے جا سکتے ہیں احرام کھولے جا سکتے ہیں اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ واپس ہونے کی تمہیں اجازت دیتا ہے ہاں جی فعین اوہ سر تم فمست سرا من الحدی چھ ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا عمرے کا عمرے کا ارادہ کیا اور آپ نے احرام باندھا قربانیوں کے جانور بھی ساتھ لیے اور آپ چل پڑے تو درستے میں مکے والوں نے کہا کہ ہم تمہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیبیہ میں رک گئے اور وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا آپ نے بڑی کوشش کی ان کو واضح کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں ہم ہتھیار پہن کر نہیں آئے ہیں ہمارا کوئی ارادہ تمہارے ساتھ لڑنے کا نہیں ہے ہم تو صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں احرام باندھے ہیں ہم نے عمرے کے اور اس کے لیے بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جانور موجود ہیں اگر لڑنے کے لیے آنا ہوتا تو کیا یہ ہم قربانی کے جانور اپنے ساتھ کیوں لے کے آتے تو یہ دلیل ہے کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو صرف عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں ماننے یعنی وہ قائل نہیں ہوئے حتی کہ ایک معاہدہ طے پایا اور اس کی روح سے اس کے اندر کی یا معاہدے کی یہ تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے بغیر عمرے کے اگلے سال آپ عمرے کے لیے آئیں گے یہ اس کے اندر ایک باقاعدہ شک طے ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا قبول کرنے کے بعد آپ نے پھر حکم دے دیا اور کہا کہ یہیں پر قربانی کے جانور ذبح کر دیے جائیں اور سر منڈوا کے جو ہے نا جی احرام کھول دیا جائے اور یہاں سے اس معاہدے کے قبول کرنے کی وجہ سے ہم اس سال واپس جائیں گے تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے اور اس سے مسئلہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اگر عمر اور حج کے لیے ایسی جنگی رکاوٹ آ جائے دشمن رستہ روک لے اور رستہ محفوظ نہ ہو اور آپ یہ عمرے اور حج کے لیے آگے نہ جا سکیں پہنچ نہ سکیں اس مقام تک تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دی ہے اجازت دی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس میسر ہو وہ قربانیاں پیش کرو سر منڈواؤ احرام کھولو اور واپس لوٹ جاؤ ولاکم حتہ یبل ودیو محلہ ایک حالت بیان ہوئی تھی کہ جو دشمن کی طرف سے رکاوٹ ہے یا جنگ کی حالت ہے یہ پچھلا جملہ ہے اس سے متعلق اگلے آگے جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ ہے کہ حالت امن ہے دشمن کی رکاوٹ نہیں ہے کوئی جنگ کی کیفیت نہیں ہے تو اس حالت میں پھر تم نے کیا کرنا ہے فرمایا بلا تہلقور اوسکم اور نہ مڈواؤ اپنے سروں کو حتیٰ يبلغ غلح و محلہ یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر یعنی جب حالت امن ہے دشمن کی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر یہ کسی معمولی بات کی وجہ سے یعنی تم نے واپس نہیں پلٹنا بلکہ بلکہ اس ارکان جو ہیں یہ حج ہے تو حج کے ارکان پورے کرنے عمرہ ہے تو امرے کے ارکان پورے کرنے اور قربانی کے جانور تمہارے ساتھ ہیں تو ان کو وہاں پہنچنا چاہیے جہاں ان کو قربان کیا جائے گا یہ وہاں ان کو پہنچانا ہے اس سے پہلے واپس پلٹنا اور اس کو حج عمرے کو چھوڑنا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے اور اسی کے اندر پھر ایک مسئلہ یہ بیان کر دیا فمن کا نا من مریض او بے ازم مر سے ہی ففید تم من, من سیام او سدا قطن او نک ہاں جین کا نا من کم مریض جو ہے تم میں سے مریض او بے ادم مر را سے ہی یا اس کے سر میں تکلیف ہے تو پھر کیا ہے ففید من سیامن تو فدیہ ادا کرنا ہے روزوں کا اور یا کوئی صدقہ پیش کر کے اور نسک یا قربانی پیش کر کے پھر یہ فدیہ جو ہے وہ تین چیزوں میں سے کسی چیز کا فدیہ ادا کر کے تم واپس پلٹ سکتے ہو لیکن وجہ کیا ہوگی بیماری بیماری یعنی اگر بیماری اس سطح کی ہے اللہ اکبر پر ایک عورت اس نے کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کرنا چاہتی ہوں لیکن میں بیمار بہت ہوں بہت میں بیمار ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو حج کی نیت کر احرام باندھ لیکن اہرام باندھتے وقت نیت کرتے وقت یہ کہہ دے کہ یا اللہ جہاں ایسی مرض کی رکاوٹ پیش آ گئی جہاں تو مجھے اس مرض کی وجہ سے روک دے گا میں واپس آ جاؤں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات سمجھائی اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندہ احرام باندھتے وقت یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دے کہ اللہ کوئی حابث کوئی رکاوٹ کوئی چیز ایسی ہو گئی جس سے میں واپس پلٹ سکتا ہوں تو میں یہ نیت کرتا ہوں یعنی میں پہنچوں گا حج کروں گا عمرہ کروں گا لیکن اگر مرض کی وجہ سے کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی تو یہ نیت اگر ساتھ کر لے یہ اس نیت اگر ساتھ کر لے تو پھر اس کے بعد اس کو فدیہ نہیں دینا پڑے گا لیکن اگر اس نے یہ نیت نہیں کی نیت خالص حج کی اور عمرے کی ہے لیکن اس کو مرض اتنا شدید لاحق ہو گیا عام مرض ہے مرض بعض اوقات بگڑ جاتا بخار ہی بگڑ جاتا ہے اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے یا اور کوئی ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے پھر یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے تو سر کا مسئلہ باقی جسم سے زیادہ حساس ہے زیادہ حساس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی لایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کی جوئیں اس کے اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے چہرے پر گر رہی ہیں اس کی داڑھی بھر گئی ہے اس کی جوئں سے اس کے سر سے نکل نکل کے ظاہر ہے کہ کتنے زخم ہوں گے کتنی تکلیف ہوگی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تجھے اتنی تکلیف ہے تو اب یہ تکلیف تجھے اتنی شدید ہے تو کیا تیرے پاس کوئی بکری ہے کہ جس کو تو قربان کر دے ہاں جی فدیے کے طور پہ پیش کر دے اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس بکری نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تین روزے رکھ لے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے تین روزے رکھ لے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے گویا کہ آدھا سا ایک کلو تقریباً کا بنتا ہے کہ اتنا جو ہے وہ چھ مسکینوں کو اگر تو کھانا کھلا دے تو یہ تیری طرف سے فدیا ہو جائے گا یہاں بھی تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ففدیا تم من سیا من او صداقاتن تو ان فدیا دے یا تو انسان روزوں کا فدیا دے دے یا پھر کوئی صدقہ پیش کر دے یا قربانی پیش کر دے تو اس جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کا ہی تذکرہ کیا پہلے پوچھا بکری ہے اس نے کہا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اختیار دیا کہ یا تو تین روزے رکھ لے اور یا پھر چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اس سے تو اپنا احرام کھول دے گا اور چونکہ تجھے تکلیف اتنی شدید ہے تو ایسی شدید تکلیف اور مرض کی وجہ سے انسان جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے لیکن ایک شکل جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ اور شکل ہے کہ پہلے ہی بندے کو خدشہ ہو وہ بیمار ہو اور سفر میں بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو اس شکل کے اندر جب بندہ نیت کرے حج یا عمرے کی احرام باندھتے وقت نیت کرتے وقت ہی درمیان میں یہ گنجائش رکھ لے یہ کہ ایسا ایسی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے کہ میں اپنی سفر کو جاری نہیں رکھ سکتا تو اسی وقت یہ یہ الفاظ زبان سے کہہ دے کیونکہ جب حج یا عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے تو بلند آواز سے لبعق بالعمر لبعق بالحج یہ الفاظ بولے جاتے ہیں ہاں جی یہ الفاظ بولے جاتے ہیں دیکھیے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا لیکن بعد لوگ نماز کے اندر نیت کے الفاظ بولتے ہیں جہاں اللہ کے نبی نے نہیں بیان کیا وہاں نہیں بولنے نماز کے لیے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی الفاظ بولا کرو کہ اب میں فلاں نماز ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں اور جناب امام کے پیچھے اور یا سنتیں پڑھنے لگا ہوں تو یہ الفاظ جو ہمارے ہاں عام طور پر مشہور ہیں ان کا کوئی جواز نہیں ہے اللہ کے نبی نے جہاں بیان نہیں کیا وہاں ہم نہیں کریں گے البتہ حج جو عمرے کی نیت کرتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے یہ الفاظ زبان سے کہنے ہیں چونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لیکن ساتھ ایسے لوگوں کو جن کو خدشہ ہے بیماری کا پریشان وہ جانتے ہیں اپنے معاملات مسائل تو درمیان میں ایسے الفاظ اگر وہ کہہ دیں یا اللہ درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ آئی آ گئی اللہ بے الفاظ عربی میں اردو آپ دیں پنجابی میں کہہ دیں اردو میں کہہ دیں یا اللہ ایسی رکاوٹ آ گئی کہ جو میں پورا نہیں کر سکتا تو پھر اس میں گنجائش ہے پھر اس میں فدیہ نہ بھی دے تو اس کو اجازت ہے اور اگر اس نے لیت کی ہے عمر حج کی اور بیماری آ گئی ہے سر میں اتنی شدید تکلیف ہو گئی ہے تو پھر ان تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز پیش کر کے وہ اپنا احرام کھولے ہاں جی فمن پس جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ سر من جو میسر ہو قربانی سے یہ بھائی ہاں درمیان میں فائدہ ابنتم تم کے الفاظ آئے ہیں یہ جو پچھلا ہے جہاں سے یہ مریض کی اور بھی عدم براہ سے ہی یہ سارا بیان شروع ہوا ہے اور آگے بھی یہ سب امن کی حالت کا بیان ہے اس سے اس سے پہلے جنگ کی حالت دشمن کی طرف سے رکاوٹ کا تذکرہ تھا اور اب جتنے مسائل بیان ہو رہے ہیں یہ حالت امن کے بیان ہو رہے ہیں تو حالت امن میں بیماری ہو سکتی ہے تو ایسی رکاوٹ ہو سکتی ہے اب اس کا بیان ہو رہا ہے فمن تمت تابل عمر تل فمست سرا من الحدی پر جو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ کیا مطلب کہ عمرے کا اور حج کا احرام اکٹھا ہی باندھ لے یا پھر ایک ہی سفر کے اندر عمرے اور حج کو احرام تو الگ الگ باندھے لیکن ایک ہی سفر کے اندر دونوں کی نیت کر لے اب دونوں دو قسمیں جو حج کی ہیں ایک کران ہے اور ایک تمتو ہے ایک افراد ہے تیسری قسم لیکن یہاں دونوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کران کا اور تمتو کا کران کیا ہے کہ میقات سے بندہ احرام باندھتا ہے اکٹھا احرام باندھتا ہے عمرے کا بھی اور حج کا بھی اب وہ احرام کھولے گا حج مکمل کرنے کے بعد جب حج اس کا مکمل ہو جائے گا پھر احرام کھولے گا اس سے پہلے احرام نہیں کھولے گا اس کو قران کہتے ہیں وہ حج جس کے اندر عمرے اور حج کا احرام اکٹھا باندھا جاتا ہے اس کو اس کو قرآن کہتے ہیں اور تمتو کیا ہے حج تمتو یہ ہے کہ عمرے کا احرام باندھا نیت یہ ہے اسی سفر کے اندر میں نے حج کرنا ہے حج کرنے کے لیے پہلے میں نے عمرہ کرنا ہے عمرہ کرنے کے بعد میں نے احرام کھول دینا ہے جتنے دن درمیان کے اندر ہیں بغیر احرام کی پابندیوں کے گزارنے ہیں پھر اس کے بعد میں نے جب وقت ہوگا حج کا تو حج کا احرام باندھوں گا اور اس کے بعد حج مکمل کروں گا تو اگر عمرہ کر کے احرام کی پابندیاں ختم کر دیں احرام کھول دیا اور پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا تو اس کو کہتے ہیں حج تمتو سمجھ آ قرآن کیا ہے میقات سے احرام باندھا عمرے اور حج دونوں کا اکٹھا اب وہ احرام اہرام کھولے گا نہیں عمرہ کر کے عمرے میں تو صرف پہلے آپ نے جا کے طواف کرنا ہے طواف کے بعد آپ نے سفا مروا کی سعی کرنی ہے تو طواف اور سفا مروا کی سعی کے بعد یعنی بال منڈوانے ہیں اور یعنی احرام کھل جانا ہے عمرا عمرہ تو اتنا ہی ہے لیکن حج جو ہے حج کے آگے بڑے ارکان ہے وہ سلسلہ بڑا لمبا ہے یہ ہے کہ بندہ طواف کرے صفا مروہ کی سعی کرے اب یہ احرام کھولے گا نہیں سر مڈوائے گا نہیں بلکہ حالت احرام میں ہی رہے گا حتا کہ حج کے ایام میں حج کو مکمل کرے گا اور حج مکمل کرنے کے بعد پھر سر منڈوا کے احرام کھولے گا اس کو کہتے ہیں کھر اور تمتو کیا ہے حج تمتو کہ احرام باندھے سفر ایک سفر میں دونوں کی نیت ہے حج کرنے جا رہا ہے پاکستان سے لیکن اس کے پاس وقت ہے اب وہ پہلے عمرے کا احرام باندھے گا حج کا احرام نہیں باندھے گا عمرے کا حرام باندھے گا اور عمرہ کر کے صفا مروہ کی سعی کے بعد وہ سر مڈوا کے احرام کھول دے گا اب اس کے اوپر احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں ہاں جی اب وہ وہاں رہ رہا ہے اس کے پاس ہفتہ ہے دو ہفتے ہیں تین ہفتے ہیں یہ جتنے بھی وقت ہے اس کے پاس وہ آرام سے بغیر پابندیوں کے یعنی رہ رہا ہے اور پھر اس کے بعد آٹھ ذی الحجہ کو یوم الترویہ جسے کہتے ہیں یہ آٹھ ذیل کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے پھر وہ آٹھ ذی الحجہ کو احرام باندھ کے پھر وہ منا کی طرف جاتا ہے یہ بھائی ہے حج تمتو تو دونوں حج قران ہو یا تمتو فرمایا فمست سرا من الحد جو بھی میسر ہو قربانی سے کیونکہ اس نے ایک سفر میں دونوں کا فائدہ اٹھا لیا اس کو ہمرے کے لیے الگ حج کے لیے الگ سفر نہیں کرنا پڑا تو یہ جو اس نے سہولت حاصل کی ہے اس سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ پابندی لگا دی کہ اب تو قربانی کر گویا کہ کران میں بھی اور تمتوں میں بھی قربانی لازمی ہے افراد میں قربانی نہیں ہے حج افراد کے اندر قربانی نہیں ہے لیکن قران میں اور تمتوں میں قربانی ہے اور قربانی کیوں لازم کی گئی ہے اس وجہ سے اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہے کہ اس نے ایک ہی سفر میں دونوں کا فائدہ اٹھا لیا اس کو ہمرے کے لیے الگ اور حد کے لیے الگ سفر نہیں کرنا پڑا ایک ہی سفر میں اس نے دونوں مکمل کر لیے تو اس نے اس کو اس نے جو سہولت حاصل کی ہے تو اضافی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ مقرر کر دی کہ وہ قربانی کرے فمسرا من الحدی فبلم یجد پس اگر نہ وہ پائے یعنی قربانی نہ کر سکے اس کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو فسیا مسلا ستے ایامن پس روزے ہیں تین دنوں کے فی الحج ایام حج میں حج کے دنوں میں تین روزے رکھے وَسَبْعَةٍ اور سات روزے ہیں ازا رجا جب تم واپس پلٹو اپنے گھروں میں گھر واپس آ کر سات روزے رکھو تل کا اشارہ کا یہ دس مکمل ہو جائیں گے روزے گویا کہ مکمل دس ہونے چاہیے اس میں گنجائش ساری اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی آپ جمع کرو نا سلا ایام من فلاج تین روزے ہو گئے حج کے دنوں میں وہ سب آتے نے سات روزے ہو گئے جب واپس گھروں میں آ جاؤ تو تین اور سات دس یہ اس کے بغیر یہ دس ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا تل کا آشارہ تن اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بے فائدہ نہیں ہے اتنا اتنی یہ گنجائش یہاں سے مل سکتی ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں قربانی نہیں کر سکے تو دس روزے مکمل کرو اس میں گنجائش یہ گنجائش ختم کی ہے اللہ تعالیٰ نے ذالقل ملم یقن الادل المسد الحرام یہ قائدہ ان کے لیے مقرر ہے یعنی قربانی یا پھر روزے کہ جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں عام طور پر آفاقی کہتے ہیں ان کو اصطلاح میں آفاقی وہ حادجی ہیں جو باہر سے سفر کر کے آئے آئے ان کو آفاقی کہتے ہیں تو گویا کہ قربانی اور روزے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں باہر سے آنے والے یعنی مسجد حرام کے رہنے والوں میں مراد جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں مکہ شہر میں رہتے ہیں یا بالکل قریب کے جن پر نماز کثر نہیں ہوتی ان کو مسافر نہیں کہہ سکتے تو جو مقامی لوگ ہیں یہ مسئلہ ان کے لیے نہیں بلکہ روزے آ, آ, یعنی اور اسے اس کے علاوہ قربانی یہ ان کے لیے ہے جو باہر سے آئے ہیں قرآن یا تمتو کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ قربانی کا اور پھر اگر قربانی نہ ہو تو روزوں کا مسئلہ ہے و تق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ وہ علامہ اور جان لو ان اللہ حشدید الخواب کہ اللہ تعالی بہت سخت پکڑ والے ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے اور وہی وہ کرے گا جس کا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے بچتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے ضرور بچے گا اور جو اس کی پرواہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ حج کے احکام بیان کر رہا ہے دوسرے احکام بیان کر رہا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے الحج و اشور معلومات الحج و الحج اشور مہینے ہیں معلومات معلوم گنے ہوئے فمن فرضا پر جس نے فرض کر لیا فی ہنا ہن ان مہینوں میں الحج حج کو فلا رفسا پس نہیں ہے رفس ولا فسوخا اور نہ فسق یعنی نافرمانی فرمانی ولا جیدال اور نہ لڑائی جھگڑا فلحج حج میں وما تفالو اور جو کرو تم من خیرن بھلائی سے یا الحم اللہ جانتا ہے اس کو اللہ و اور زاد راہ لو فن خیر زاد تقوا پس بہترین زاد راہ تقوا ہے ب اور ڈر جاؤ مجھ سے یا الباب اے عقل والو ہاں جی فرمایا الحج اشر معلومات حج معلوم مہینوں میں ہے عمرہ تو ہر وقت ہو سکتا ہے آپ جس مہینے میں چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں لیکن حج کے لیے مقرر وقت ہے مہینے مقرر ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حج کے تین مہینے ہیں تین مہینے کون کون سے شوال ذیخ اور ذی الحج یہ تین مہینے جو ہیں وہ یہ حج کے مہینے ہیں اور ان تین مہینوں کے اندر ہی آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے تمتو بھی کرنا ہے تمتو بھی کرنا ہے تو پھر ان تین مہینوں کے اندر آپ کو احرام باندھنا ہوگا شوال کے اندر احرام باندھ لیں اور زیقات کے اندر باندھ کے احرام کھول کے پابندی ختم کر کے دن گزاریں اور پھر آٹھ ذی الحجہ کو احرام باندھیں حج کا تو یہ شبال کے اندر باندھنا ہوگا شبال سے پہلے اگر آپ باندھیں گے تو وہ حج میں شامل نہیں ہوگا وہ طریقہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے مقرر کر دیے ہیں الحج و اشہر معلومات یہ حج مہینے ہیں معلوم مقرر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کر دیا ہے واضح کر دیا ہے مقرر کر دیا ہے یہ معلومات کا معنی یہ ہے ہاں جی وہ تین مہینے ہیں فرمایا جس نے فمن فرد فی ہن الحجہ ان مہینوں میں جس نے حج کو فرض قرار دے لیا فرض قرار دے لیا کا مطلب کیا ہے فرض اللہ نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حج کی نیت سے احرام باندھ لیا یہ مطلب ہے فمن فرازا جس نے گویا کہ اس نے اپنے اوپر پابندیاں لازم کر لی حج کی جب احرام باندھ لیا تو آ حج کی پابندیاں لازم کر لی اس نے اپنے اوپر ہاں جی اگر احرام نہ باندھتا تو اس کے اوپر پابندیاں نہیں تھیں اب جب اس نے احرام باندھ لیا تو اب اس نے احرام کی پابندیاں حج کی پابندیاں اپنے اوپر لازم قرار دے لی اب ان کو ان پابندیوں کو پورا کرنا پڑے گا یہ مطلب جس نے فرض کر لیا ان مہینوں میں ان دنوں میں حج کو فلا رفسا ولا فسوخا بلا جدال تین باتیں کہیں ہیں حج میں تین چیزیں خاص طور پر ممنوع ہیں پہلی بات رفس رفس کا معنی میاں بیوی بی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کو رفس کہتے ہیں مباشرت اور مباشرت سے متعلقہ جتنے امور ہیں وہ سب رفس میں شامل ہے بوسو کنار رفس میں شامل ہے حتیٰ کہ ابن کثیر روایات لے کے آئے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جو خاص خامت بیوی کا تعلق ہوتا ہے اس تعلق کا تذکرہ بھی گفتگو میں نہیں کرنا چاہیے کہ میرا تیرا یہ تعلق ہے چھیڑ چھاڑ اور بندہ وہ الفاظ اس قسم کے بولے اور یہ اس قسم کے جذبات ابھارنے والی چیزیں حرکتیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رفس میں شامل ہو جاتی ہیں تو حج کے اندر رفس سے مباشرت اور اس سے متعلقہ تمام امور سے بچنا چاہیے لیکن یہ کس کے لیے ہے کہ جس نے احرام باندھ لیا اگر اس نے احرام باندھ کے عمرہ کیا احرام کھول لیا اب اس کے بعد اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اس کے لیے رفس وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن پابندی اس کے لیے ہے جس نے احرام باندھا ہے اور اس نے اپنے اوپر پابندیاں لازم قرار دے لی ہیں ان کے لیے یہ بات ہے باقی لوگوں کے لیے جو احرام کھول دیتے ہیں پابندیاں ختم کر لیتے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں ان کے لیے تب ہوں گی جب وہ دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے پھر ان کے بعد رفس وغیرہ پھر احرام کی حالت میں نہیں ہوگا ولا فسوخا اور نہ ہی فسوخ فسق سے ہے نافرمانی یعنی اس میں سارے گناہ تقریباً شامل ہو جاتے ہیں اس میں گالی گلوچ خاص طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوقن مسلمان کو گالی دینا فسق ہے وقتالہ کفرن اور مسلمان سے لڑنا لڑائی کرنا قتال عام غل باتی لڑائی نہیں مراد ہتھیاروں سے باقاعدہ جنگ کرنا جس سے قتل مقصود ہوتا ہے ایسی لڑائی لڑنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے لڑنا جو ہے وہ کفر ہے تو گالی گلوچ خاص طور پر اسی اس کے علاوہ باقی جو گناہ گناہ کے کام ہیں ویسے تو بندے کو اللہ کی ہرنا فرمانی سے گناہ سے بچتے ہی رہنا چاہیے لیکن حج کے اندر احرام کے اندر پابندیاں خاص ہوتی ہیں کہ بالکل زبان کی غلطیوں سے بچو ہاتھ کی ہاتھ کی زیادتیوں سے بچو ہاں جی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی چیزیں ہو سکتی ہیں ان چیزوں سے حج کے اندر خاص طور پہ پابندی کرو کہ بالکل کوئی گناہ کوئی نافرمانی نہ ہو یہ حج کا احترام ہے اگر کوئی بندہ نہ احرام باندھ کے پھر نہ گالی گلوچ سے پرہیز کرے نہ باتوں سے میں نے دیکھا ہے لاکھوں روپیہ لگا کے جاتے ہو حج کے لیے وہاں گالی گلوچ سے نہیں بجتے وہاں گپ شپ سے نہیں بچتے وہاں فضول فضول پا... <سؤال> جی. اتنے جھگڑے اتنے مسئلے اللہ تعالیٰ معاف کرے تو اس سے خاص طور پر بچنا ہے فسق و فضول سے نا فرمانیوں سے بچنا ہے اور پھر جدال جھگڑا لڑائی یہ جدال جو ہے نا وہ زبان کا جھگڑا بندہ جواب دیتا ہے اس کا جواب دیتا ہے پھر وہ اس سے تیز جواب دیتا ہے تو اس سے تلخی بڑھتی ہے تو یہ جو یہ زبان سے لڑنے جھگڑنے والی بات ہوتی ہے نا پھر اس کے بعد ہاتھ پائی پر آ جاتی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں جدال تو لڑائی حج کے اندر جدال پر پابندی ہے فسق و فجور پر پابندی ہے رفس پر پابندی ہے ان ان پابندیوں کو خاص طور پر حج کے احترام میں اختیار کرنا چاہیے تاکہ حج ضائع نہ ہو گویا کہ یہ وہ چیزیں کہ جس کے ساتھ بندے کا حج ہی ضائع ہو جاتا ہے اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کا اجر بہت ہے بہت زیادہ ہے اور فسق و فجور سے ان چیزوں سے بندے کا اجر جو ہے وہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے ہاں جی وما تفالومن خیری عالم اللہ اور جو بھی بھلائی کے کام تم کرتے ہو ظاہر ہے حج کا سارا سفر نیکی کا سفر ہے وہاں رہنا ہے تو نیکیوں کی بڑی گنجائش ہے بہت اللہ تعالیٰ نے موقع دے رکھا ہوتا ہے کوئی کام نہیں ہوتا عبادت سارا دن عبادت میں بندہ گزارے آرام کرے آرام کے بعد رات کو عبادت دن کو عبادت اللہ کا ذکر جی یہ چیز اور پھر لوگوں کی خدمت حاج کے اندر کرنا جی جو کمزور ہیں ان کی مدد کرنا گویا کہ وہاں نیک عمل کی گنجائش بہت ہی زیادہ ہے بندہ جتنا کرنا چاہے نیک عمل کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں سے پہلے روکا اور اب کہا کہ جو تم بھلائی کے کام کرتے ہو اللہ ان کو جانتے گویا کہ ترغیب ہے اللہ کی طرف سے کہ بھلائی کے کام کرو نئے اچھے عمل کرو یہاں جو کام اس جگہ پر آئے ہو حج کے لیے آئے ہو اپنا گھر کاروبار سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو تو اس میں نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ ہوتا جائے گا اللہ گویا کہ نیک عمل کی ترغیب دیتا ہے اور برے اعمال سے روکتا ہے جتنا نیک عمل زیادہ ہوگا اتنا حج مفید سے مفید تر ہوتا چلا جائے گا اس کے اندر اجر جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا بڑھتا ہی چلا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا نہ اس نے رفس و فجور کیا نہ اس نے جدال کیا ہاں جی ان پابندیوں کے ساتھ اس نے حج کیا مکمل کیا جب وہ واپس پلٹتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کے جنم اس کو جنم دیا تو اس کے اوپر کوئی گنا نہیں تھا ایسے ہی حج کر کے واپس آنے والا سب گناہ ختم کر کے آتا ہے اتنا اتنا بڑا عمل ہے یہ تو اس کے اندر یہ پابندیاں لازمی ہیں پھر ان کو اور عمل اجر کو بڑھانے کے لیے نیک عمل جو ہے کچھ تو اعمال ہے نا جن کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں ارکان حج بیان کر دیے ہیں مناسق حج بیان کر دیے ہیں عمرے کے جو اعمال ہیں وہ بیان کر دیے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے نیک امال ہیں جو بندہ وہاں جا کے کر سکتا ہے تو ان کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ دی ہے اللہ اکبر و تن خیر تقوا و تقو نلباب ہاں زاد اُلِ <الْعَلْبَاب> ہا راہ لو سفر خرچ لے کے چلو خرچ سفر خرچ کے بغیر نہ جاؤ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یمن کے لوگوں کی عادت تھی وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ والے ہیں اللہ پر توکل کرنے والے ہیں اور حج کے لیے سامان لے کر نہیں جاتے تھے وہاں کھانے پینے کا باقی جو ضرورت کا سامان ہے وہ لے کر نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ پر تبکل کرتے ہوئے جائیں گے نہ اپنے ساتھ کوئی سامان سامان لے کے جائیں گے نہ اپنا اہتمام کریں گے اور وہاں جا کر پھر مانگا کرتے تھے بھائی کھانا مانگ لیا ضرورت کی چیزیں مانگیں ظاہر انسان ان ضرورتوں کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا کھانا اس نے کھانا ہے موسم کے مطابق اس کو کپڑا چاہیے جی یہ ساری انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ ان چیزوں سے بالکل بے نیاز ہو جائے تو پھر یہ یمنی متوکلین جو ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے سفر کرنے والے اللہ تعالیٰ معاف کرے صوفیہ آج کل بھی ایسی ان کی عادت ہوتی ہے کہ جی اللہ پر توقل ہے جی اور بھائی اللہ پر توقل کا یہ معنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تجوی نہ لو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہاں جاؤ اور جا کر تم مانگتے پھرو فرمایا سفر خرچ لو سفر خرچ کے بغیر بالکل اور جو استطاعت ہے استطاعت میں یہ شامل ہے کہ بندہ سفر کا خرچ بھی اس کے پاس ہو اور جتنا وقت وہاں رہنا ہے وہاں رہنے کے لیے بھی اس کے پاس خرچ پورا موجود ہے استطاعت میں یہ چیز شامل ہے جو بندہ یہ استطاعت رکھتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس پر حد کی پابندی نہیں لگاتا تو جس کا پابندی لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی خاص طور پر کر دیا کہ سفر خرچ لے کے چلو تاکہ تمہیں وہاں مانگنا نہ پڑے اللہ تعالیٰ کو یہ مانگنے والی اتنا بڑا عمل بندہ کرنے جائے اور وہاں مانگ مانگ کے اپنا اجر ضائع کرے تو سفر خرچ لے کے چلو فن خیر زاد تقوا اور بہترین زاد راہ تقوی ہے ہاں زاد راہ کا ذکر کیا خاص اصلاح کی بات کر دی تربیت کی بات کر دی حج بہترین تربیت ہے اور سب سے بڑی تربیت کیا ہے وہاں تقوی انسان کو سکھایا جاتا ہے نافرمانی فرمانی سے گناہ سے بچنا گناہ سے بچنا یہی تخوہ ہے نا ایک ہے گناہ کر لینا گناہ کے گناہ کر لیا تو اس کے بعد تو توبہ ہے استغفار ہے اور اس سے پہلے بڑا درجہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے ہی نہ گناہ سے بچے یعنی توبہ کی ضرورت پیش آتی گناہ کے بعد لیکن استغفار بندہ کرے اور اس کے ساتھ گناہ سے بچے گنا کرے نا یہ تخوا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور حج کا جو سب سے بڑا نتیجہ اور تربیت ہے وہ تخوہ ہے تو ایک بندہ سوال کرنے سے نہیں بچتا چیزیں مانگنے سے کھانا مانگنے سے قدم مجھے یہ ضرورت پڑ گئی بھائی ساری ضرورتیں لے کے چل اگر وہ مانگنے سے بات نہیں آتا تو کیا تخوا ہے اس کا اچھا یہاں سے ایک بہت زبردست نکتا سمجھ آتا ہے او بھائی تقوا صرف روحانیت سے متعلق نہیں ہے تقوی جو ہے سبحان اللہ یہ جو مانگنا ہے نا اس سے اس بچا سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مادیت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس تقوے سے نہیں تقوا کوئی ایسی ایسا تخیل والی چیز نہیں ہے کوئی ایسا روحانی بجارت نہیں ہے کوئی تصوف کا کوئی خاص سلسلہ نہیں ہے تقوا سفیا نے اپنے سارے تصوف کی بنیاد اس تقوے کے مسئلے پر ہی رکھی ہوئی ہے اور وہ جو تقوی کے غلط مفہوم کو لے کر غلط انداز اختیار کرتے ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقوی بھی اللہ تعالی کی ہر فرما برداری اور فرما برداری میں یہ میل جول کا مسئلہ رہنے سہنے کا مسئلہ معاملات ایک دوسرے سے تعلقات ان سب چیزوں کے اندر تخوا ضروری ہے یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ترک دنیا کا تصور کر کے تخواہ اختیار کرنا کوئی چیز نہیں ہے یہاں یہ،, یہ،, یہ بات سمجھائی جا رہی ہے یہ ترک دنیا والا جو تصور ہے نا صوفیاء کا یہ تخوا نہیں ہے رہنا لوگوں کے اندر ہے معاملات میل جو لین دین ہر چیز لوگوں کے اندر رہ کر اللہ کی فرما برداری کو مکمل کرنا یہ تقویٰ ہے اس تخوے کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے اس کی دعوت دیتا ہے حج میں اس کی تربیت کرتا ہے اور یہ تقویٰ انسان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے نیک عمل میں پختگی اور گناہوں سے بچ بچ کر جو تربیت ہاں یہ, یہ, یہ, یہ, یہ ہے وہ عمل تخوے کا تو بہترین زاد راہ جو ہے وہ تخوا ہے وہ تقوی پھر کہا ڈر جاؤ مجھ سے دیکھیے اس کے اندر یہ تقوی کا اعدا کیا ہے بد تخو نر جاؤ مجھ سے یا اول لالباب اے اخلوں والو لئیس علیہ کم جو ان تب تغو فض لم رب کم فضا افزن ارافاتن فض اند المشعر الحرام وزق روح کما ہدا کم من تم قبل ہی لئی سلیہ کم جنا ہن نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تب تغ کے تلاش کرو تم فضلا فضل کو مر رب اپنے رب کی طرف سے فائضہ افز تم پس جب لوٹو تم من عرافات ان عرافات سے فض کر اللہ پس ذکر کرو اللہ کا اندر مشعر الحرام مشر حرام کے نزدیک وض ہو اور ذکر کرو اللہ کا کما ہداکم جیسے ہدایت دی اس نے تم کو وہ ان کن تم اور یقیناً تھے تم من قبل ہی اس سے پہلے لمن غالین گمراہوں میں سے عرب کے لوگ میلے لگاتے تھے اکاس بہت بڑا میلہ ہوتا تھا اور حج کے اندر بڑا کاروبار ہوتا تھا تو بعض لوگ اسلام کے بعد پھر یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو دنیا داری ہے یہ میلے لگانا حج کے اوپر اور میلوں میں کاروبار کرنا یہ کاروبار کی پابندی ہونی چاہیے تو یہ حج اتنا مقدس عمل ہے اتنا نیک عمل ہے تو اس کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے ان تجارتوں کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ تو بعض لوگ یہ سوچنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے رہنمائی دی یہ کہہ کر کہ نہیں حج کے اندر کاروبار کی پابندی نہیں ہونی چاہیے حج کے اندر تمہیں اجازت ہے اگر تم کاروبار بھی کرنا چاہو کوئی چیز لے کے جاؤ وہاں بیچ دو وہاں سے لے لو تو یہ خرید و فروخت پر تجارت پر کوئی پابندی نہیں ہے لئی سا علیہ کم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تب تگو فضل رب کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو فضل سے مراد یہاں تجارت ہے تجارت سے جو نفع ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حج میں اجازت دی ہے اور ان لوگوں کی نفی کی ہے جو ان پر پابندی لگاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں کرنا اور یہ حج کے تقدس کے منافی ہے نہیں اب ٹھیک ہے حرام سے بچو اللہ تعالیٰ نے جو حلال کے ضابطے مقرر کیے ہیں ان کو اختیار کرو لیکن یعنی تجارت میں چیزیں لین دین میں اس کے اندر کوئی آ, ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ اس کی کھلی اجازت دی ہے آ, کام کی تجارت کی خرید و فروخت کی حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اس کو تلاش کرو اللہ تعالیٰ اس سے پر پابندی نہیں لگاتا اللہ اکبر اور آگے فرمایا فائزہ جب تم عرفات سے لوٹو واپس آؤ تو مشر حرام کے نزدیک اللہ تعالی کا ذکر کرو بھائی حج کا طریقہ ماشاءاللہ اللہ آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا دوبارہ سن لو مخصر مختصر تاکہ اگلی ساری آیات تمہیں سمجھ میں آ جائیں آٹھ دل حجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں اس کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے حج کا احرام باندھ کے پھر منا میں جاتے ہیں منا میں پانچ نمازیں ہر نماز الگ, الگ الگ اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے ظہر کی نماز سے پہلے وہاں پہنچتے ہیں منا میں ہاں جی منا میں ظہر کی نماز ظہر کے بعد عصر عصر کے بعد مغرب مغرب کے بعد عشاء اور پھر نوز ذی الحجہ کی فجر یہ منا میں پڑھنی ہوتی ہے پانچ نمازیں منا میں پڑھنی ہیں ہر نماز الگ الگ اپنے وقت پر پڑھنی ہیں ان کو جمع نہیں کرنا اور اس طریقے سے فجر کی نماز بھی منا میں ہوگی پھر عرفات کی طرف سفر ہوتا ہے عرفات میں وہاں پہنچنا ہوتا ہے آ, یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں اور وہاں سے سورج ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک عرفات میں وقوف کیا جاتا ہے یہ حج کا سب سے بڑا رکن کیا ہے یہ حج کا سب سے بڑا رکن یہ وقوف ارفات ہے باقی چیزیں جو ہیں اگر اس میں کمی بیشی ہو گئی تو جی دم دے دو کوئی سرودے رکھ لو فلاں کر لو فلاں کر لو یہ کمی پوری کی جاتی ہے لیکن جو بندہ یعنی عرفات میں نہیں جا سکا پھر اس میں یہ گنجائش دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب تک آپ رکے تھے غروب آفتاب کے بعد آپ وہاں سے نکلے تھے لیکن اس کی گنجائش دی گئی ہے کہ دسویں کی فجر تک گنجائش ہے کہ جو بندہ عرفات کے اندر چلا گیا اس عرص فجر دس کی فجر سے پہلے تک عرفات میں چلا گیا اس کا حج ہو گیا جو عرفات میں نہیں جا سکا اس کا حج نہیں ہوگا چاہے وہ باقی سارے ہی کام کر لے منا میں ٹھہر لے مزدلفہ میں ٹھہر لے قربانی کر لے جو سارے کام کر لے لیکن اگر اس نے عرفات جا کر اس کا وقوف نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہے اور نہ ہی پھر اس کی کوئی خدا ہے کہ جی اتنی قربانی دے دو یہ کر لو وہ کر لو اس کی گنجائے حج ہے ہی وقوف عرفات کا نام تو جب عرفات میں جانا ہے تو عصر کو ظہر کی نماز کے وقت میں لا کر جمع کر لینا ہے عصر کی نماز کو ظہر کی نماز کے ساتھ جمع کر لینا ہے دونوں نمازیں یہاں جمع ہو گئیں پھر اس کے بعد سارا وقت ذکر میں دعاؤں میں استغفار میں عرفات کے اندر رک کے غروب آفتاب تک یہ لمبا وقت جو ہے وہ صرف دعاؤں کا اذکار کا کیونکہ دعاؤں کی قبولیت سب سے زیادہ اس جگہ پر ہوتی ہے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھتا ہے ان کی باتوں کو سنتا ہے ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اللہ بہت راضی ہوتا ہے تو یہ بہت خاص وقت ہے یہ سارا وقت دعاؤں میں اور اسکار میں گزارنا چاہیے اور غروب آفتاب کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے لیکن حکم یہ ہے کہ اگرچہ سورج غروب بھی ہو جائے پھر بھی مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی بلکہ مغرب کی نماز مزدلفہ آ کر عشاء کی نماز کے وقت مغرب کو پڑھ کے دونوں نمازوں کو مزدلفہ میں جمع کرنا ہے مزدلفہ میں جمع کرنا ہے سمجھ گئی ہے لیکن پاکستان سے بہت سارے علماء جاتے ہیں حجی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اور وہاں جا کے مولوی اپنی جماعتیں کرواتے ہیں عصر کی نمازیں کروا رہے ہوتے ہیں وہاں مولوی حضرات ہاں جی تو اس طریقے سے وہاں ظہر کی کیونکہ ہمارے ہاں باقاعدہ یہ مسئلہ ہے کہ جی نماز کو جمع نہیں کیا جا سکتا اللہ یہ کہ دو وقت جمع ہو سکتے ہیں دو نمازیں جمع نہیں ہو سکتی یہ انہوں نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے امام حاج تو نماز پڑھاتا ہے جناب عصر کی نماز کو زور کی نماز کے وقت میں پڑھا دیتا ہے سارے مسلمان ساری دنیا پوری دنیا سے ہوئے وہ نماز امام صاحب کے پاس ہاتھ پڑھتے ہیں پاکستان ہندوستان کے مولوی جو ہے وہ نماز ہاتھ نہیں پڑھتے یا پھنسے پھنسائے اگر پڑھ لیں تو پھر وہ سمجھتے ہماری نماز کوئی نہیں ہوئی تو پھر وہ عصر کی نماز کے وقت جا کے پھر الگ الگ اپنی جماعتیں کرواتے ہیں یا الگ الگ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سری خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی ہے اور جمع کرنے کا حکم دیا ہے پھر اسی طریقے سے میں نے خود دیکھا کہ مغرب کا یعنی سورج غروب ہو گیا اب جناب وہاں سے لوگ واپس جا رہے ہیں جی حکم نہیں ہے وہاں ٹھہرنے کا کہ بھئی چلو بھئی نکلو بھئی نکلو بھئی اب وہاں سے سب نے نکلنا ہوتا ہے تو پاکستان ہندوستان کے مولوی وہاں مغرب کی نمازیں نیند کے کھڑے ہوتا جی وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جی مغرب کی نماز ضائع ہو جائے وقت ضائع نہ ہو جائے تو وہاں وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مغرب کی نماز مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے مضطلفہ جا کے عشا کی نماز کے وقت مغرب کو عشا کی نماز کے وقت پڑھنا ہے اور دونوں کو جمع کرنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بھائی دین نبی کی سنت پر مبنی ہے یہ نمازیں وقت پر پڑھو کس نے بتایا اللہ اللہ نے اپنے قرآن میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھو نمازوں کے اوقات نبی نے مقرر کر کے تمہیں دیے کہ ظہر کی نماز یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک ختم ہو جاتی ہے پھر عصر کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے پھر مغرب کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات بیان کیے ہیں نا نماز کے جب اللہ کے نبی وقت مقرر کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب حج کے اندر ان وقتوں کی پرواہ نہ کرو بلکہ حکم یہ ہے کہ عصر کی نماز کو زہر کے وقت پڑھنا ہے ملا کر زہر سے اور مغرب کی نماز کو پڑھنا ہے عشاء کے وقت عشاء کے ساتھ ملا کے مزدلفہ کے اندر جا کے نماز پڑھنی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ وقت مقرر کر دیا چونکہ ہمارے مولوی صاحب نے ہمارے امام صاحب نے کہا ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھنا ہے تو اس میں پہلی بات اللہ کے نبی کی مان لی جو امام نے مان لی ہے اور دوسری بات چونکہ ہمارے امام نے نہیں ہمارے بڑوں نے نہیں مانی اس لیے میں نے بھی نہیں مانتا اس کو کہتے ہیں تقلید غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا یہ تقلید ہے اس تقلید کی وجہ سے پھر یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور او ساری دنیا مضطلفہ کی طرف جاری ہوتی ہے اور جناب پاکستان انڈیا کے مولوی وہاں نماز پڑھ رہے سری ہن اللہ کے نبی کی سنت کے کی خلاف ہاں جی پھر مضطلفہ آ کر دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھنی ہے اور پھر آرام کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا پوری رات آرام کیا فجر کو اول وقت پڑھا پڑھنے کے بعد آپ مشرِ حرام پر آئے اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کے یعنی مشر حرام کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ذکر کرتے رہے دعا کرتے رہے حتیٰ کہ دن سفید ہو گیا سورج طلوع ہونے کے قریب ہوا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرِ حرام سے نکل کر منا کی طرف سفر شروع کر دیا اور پھر منا میں آ جانا ہے یہ دسویں ذی الحجہ میں آ کر چمرۂ اقبا جہاں حادثہ ہوا ہے جی اس کو کنکریاں مارنی ہیں سات کنکریاں مارنی ہیں پھر یہ کام ہے دس الحجہ کے کنکریاں مارنا قربانی کرنا آ, قربانی پھر اس کے بعد آ, جو ہے وہ آ, بیت اللہ جا کر طواف کرنا جس کو تواف افادہ کہتے ہیں طواف کے ساتھ صفحہ مربع کی صحیح کرنا اور پھر یہ سارے کام مکمل کر کے رات کو مکہ میں نہیں سونا جو سو گیا اس پر بکرا پڑ گیا تو یہ پابندی ہے یہ پابندی بھائی یہ سارے کام کر کے واپس منا میں جا کے آرام کرنا ہے ویسے بہت مشقت ہے دس ذلح کو بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے اسی لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں ہاں جی یوم الحج الاکبرے وہ ادان اللہ و رسول ہی إِلَ سے یوم الحج اکبر سورہ سورہ توبہ یعنی حج اکبر کے دن اچھا حج اکبر کا دن کون سا ہے حج اکبر کا دن ہے دس ذی الحجہ ہر حج میں حج اکبر ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر معروف ہے کہ جمعے کے دن اگر حج ہوتے اس کو حج اکبر کہتے ہیں جہالتے ہیں نا جی جو بات مشہور ہو گئی بس ہو گئی جی سارے یعنی یہ عموماً اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں جو حج جو ہے حج یعنی گویا کہ نو الحجہ کو اگر جمعہ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے حالانکہ حج اکبر ہر حج حج اکبر ہے اور دس ذیل حجہ یوم الحج اکبر ہے سمجھ گئی ہے ہاں ہاں تو یہ کام مکمل کرنے ہیں اگر سارے نہ ہو سکیں ہاں جی سارے نہ ہو سکیں تو کم بھی ہو سکتے ہیں گنجائش بھی ہے جب رش ہوتا ہے پھر زیادہ گنجائش نکل جاتی ہے تو گویا کہ یہ حج کا یہ سلسلہ مکمل ہو گیا دس تک اس کے بعد جو آگے تین دن ہیں گیارہ بارہ تیرہ یہ ہیں ایام تشریق یہ ہیں ایام تشریق ان میں ایام و شرب و, و ذکر یعنی یہ ایام جو ہیں کھانے کے پینے کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تکبیرات بلند کرنے کے یہ دن ہیں اور منا کے اندر ہی ٹھہرنا ہے دو دن اگر کوئی ٹھہر کے واپس آنا چاہے تو اجازت ہے اور تیرویں تک تیرہویں کے غروب تک اگر کوئی رہنا چاہے تو یہ افضل ہے تو یہ ہے جناب حج اب آگے کی جتنی باتیں آتی ہیں وہ اسی کے تسلسل میں انشاءاللہ شاء آپ کو سمجھ آئے گی سبحان